رحمن الرحمہ الحمد اللہ محمد رحم الرحمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بحب البشہ صغرقروشۂ اور باقی تمام سامعین برادان خواریں سب کچھ بارشی السلام وسکتے ہیں ہمارا سلسلہ دار کتاب دعوت سہی الواشۂ دعوت شریف میں سے درس نمبر تینتالیس ہے اور کل ہماری دعاجے چونکہ تبیعت و احرام کے بعد اور الہم سورہ شروع کرنے سے پہلے قرات شروع کرنے سے پہلے ایک دعا ہے دعا استفتاح کے عنوان سے تو اس میں دو دعا پڑھی جا سکتے ایک دعا انی وجہ تو وچ الض السماوات واۃ ولاز مسلما وما وماََ من المشرکین الن صلاۃ و نسخ و ماح ماۃ لہ رب العالمین لا شریک اللہ اب علی کا عمیر توانا ایک تو یہ دعا تھی شاہ صحمٰن فرمایا یہ دعا آپ پڑھ لیں ہاں جی نیت تک پڑھ کے طبی تحرام پڑھنے کے بعد الہم شریف شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں ہاں جی جو ہے اور آپ نے فرمایا قدرت رہنے والے فکلافت میں ایک دعا کو پڑھیں تو قدرت سے مراد جو ہے یہاں پر معنوی اور روحانی طور پر علم معرفت اخلاص توحید کے جو عالم مقامات پر فائز ہیں وہ اس دعا کو پڑھیں اگر اس حدیث کے اس دعا کے اندر جو معنی و مفہوم ہے اس حقیقت کا اقرار ہے اگر سچائی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا حقیقی مزدا جو ہے محمد عل محمد کے علاوہ باقی لوگ نہیں مل سکتا ہے ہاں باقی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضروری ہے ضروری طور پر موجود ہے تو یہی دعا جو ہے یہی حسیاں یہی خاندان اس یہ دعا کا کامل جو ہے وہ اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور جس کے شاستی اس کو فرمایا اور جو لوگ اچھا جو لوگ قدرت کے حامل نہیں ہیں جی مُلاد کیا ہے یعنی جو لوگ مانوی اور روحانی طور پر علم و مارفت اور اخلاص و توحید کے اعلیٰ مقامات پر نہیں ہیں ہم جیسے عام عوام ہیں تو ان کے لشا سے فرمایا وہ یہ دعا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے البتہ دونوں دعا پڑھ سکتے ہیں ہر کوئی ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا جو روحانی قدرا رہنے والے ان وجہ کو پڑھیں تو زیادہ بہتر اور عام عوام اس دوسری دعا کو دوسری دعا کو ثنا کے نام سے بولتے اس کو ثنا کے نام سے یعنی اللہ کی مدہ مدا سرائی ہے تو دوسری دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے صرف مدا سنائی ہے اس میں بندے کا کوئی ظہور نہیں ہے میں کا کوئی لفظ نہیں ہے. صرف اللہ کی عظمت اس کے نام مبارک ان کی تمجید ہے تصویر ہے لہذا اس دعا کو پڑھنے کا حکم سے شناح کہتے ہیں تو وہ دوسری دعا جو ہے ان تو جگہ پر پڑھی جاتی ہیں دوسرے عالم اسلام کے سنت برادر بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کو شناخ کہتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھنا چاہے تو یہ پڑھیں یا اور عام عوام کے لئے صاحب شاسد علیہ رامہ سبحان پڑھنے کی آپ ترجیح فرماتے ہیں تو دوسری دعا یہ ہے کہ سبحان کلّمہ سبحان کلّلم و بحمد کا و تبار قسم کا وط اعلی جدو کا ولا یہ مبارک دعا ہے تو اس دعا کی جو ہے مختصر ترجمہ کر لیتا ہوں آپ لوگ آج کے درس میں تو سبحان کلّمہ یعنی سبحان اللہم اللّہ آپ کو پہلے بتا رہا اللّہ اے اللہ کے معنی میں یا اللہ کے معنی میں تو یا اللہ اے اللہ سبحان کا سبحان عرب جو ہے تنظیح کسی کی تنجیح کے لیے آتا ہے تنظیح یعنی کسی کو ہر قسم کے ایپ اور نقص اور کمزوریوں سے پاک سمجھنے کے لیے آتا ہے تو سبحان کا عربی لغت کتاب لکھا ہے سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے میں اللہ تعالیٰ کو ہر ایب و برائی سے مبرہ کہتا ہوں سبحان اللہ کا معنی یہ کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کو ہر ایب و برائی سے مبرہ کہتا ہوں تو سبحان نقا کا معنی کیا بن جائے گا یعنی اے اللہ اللہ وسات تو اللہ اے اللہ میں تجھے ہر قسم کے و برائی سے پاپ اور منظہ جی کہتا ہوں سمجھتا ہوں یہ میرا عقدہ ہے کہ اللہ یہ میرا خدا ہے کہ تیری پاک ذات ہر قسم کے ایپ اور نقص اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ذات ہے یہ اللہ کی تسبیح یہاں یہاں سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو ہر قسم کے ایپ اور نقص اور کمزوریوں سے پاک اور منظہ ہے تو قدرت کے لحاظ سے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے تو حیات کے لحاظ سے ازل سے ہے اور ابدھ تک باقی رہنے والی ذات ہے کائنات کی ہر شے کو موت آتے ہے تیرے لیے موت کا تصور نہیں تو موت کا بھی خالق ہے زندگی کا بھی خالق ہے جی اور علم کے لحاظ سے تیرا علم جو ہے علم ملق ہے بک الشین علیم ان کا مالک ہے رازق اور ہنر سے کائنات کے ہر شے کو تو رزق دیتے ہیں تو اسے کسی کے رزق کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو ہر لحاظ سے بے نیاز کائنات کے ہر موجود ہر لحاظ سے محتاج ہے لہذا سبحان کا اے اللہ تو جو ہے میں اللہ میں تو اس کو ہر قسم کے ایک نقص اور برائی سے پاک اور منظہ سمجھتا ہوں میرا عقیدہ ہے اور میں قرار دیتا ہوں ہم اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں بند مومن اللہ کی پاکی اور اس کی تقدیس میں کہ اللہ تو ایسا عظیم ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کی نقص سے ہر قسم کی برائی سے ہر قسم کی کمزوریوں سے تو پاک اور منظہ ہے وہ ابھی ہمدگا اللہ میں تو کو ہر قسم کے ایپ اور نقص سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو جو ہے یہ بات مصابت کے معنی میں الم والے جانتے ہیں اور اے اللہ ساتھ ہی میں تیری ہم تعریف کرتا ہوں تیرا حمد کرتا ہوں تیرا مدا خوان ہوں ثنا خوان ہوں اج وہ بھی ہم ساتھ ہی تیرا حمد کرتا ہوں حمد کہنے کیا ہے تعریف کرنا تاریخ حمد اس،, اس وقت بولا جاتا ہے یار جب کسی میں کوئی کمال دیکھتے ہیں خواہ اس کمال کا فائدہ آپ کو ہو یا نہ ہو کمال دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ لوگ جس میں کوئی حسد نہیں ہوتے ہیں بغض کی نہ اس کے دلوں میں نہیں ہوتے وہ بے اختیار اس کی مدح کرتے ہیں واہ واہ کیا شان ہی بولتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کمالات کا خالق ہے اس کائنات میں ہاں اس کائنات میں جو بھی کمال تصور علم کمال ہے قدرت کمال ہے کرسی کمال ہے ہاں یہ خلق کمال ہے جتنے بھی کمالات ہم تصور کر سکتے ہیں ان تمام کمالات کا خالق اور مالک حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے لہذا وہی ذات تعریف کے سب سے زیادہ لائق ہے اس لیے اسی پاکزان عالم شریف فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کائنات کے رب کے لیے تمام تعریف علم اگر آپ کسی بندے کی بھی مدہ کریں گے کسی چیز کی بھی مدہ کریں گے میں وہ مدہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، چونکہ اس بندے میں جو کمال رکھا وہ اللہ نے رکھا کسی چیز میں کوئی کمال رکھا وہ اللہ نے رکھا اس وجہ سے تو صبح اللہم اے اللہ جنج. میں تجھے ہر کے اے برائے نقص سے پاک اور منصدہ سمجھتا ہوں قرار دیتا ہوں وہ ہم اور ساتھ ہی تیری تعریف کرتا ہوں تیری ہمد اور مداح اور مدہ خوان ہوں و اور تبارکا کا معنی کیا ہے تبارکا عربی زبان میں بلند و بعضت ہونا بلند و بعضمت ہونے کے معنی میں اس نام کے معنی میں تو تحرمت و تبارکا یعنی و تبار کشم کا یعنی اے اللہ تیرا نام بہت ہی بلند اور باضمت ہے اللہ تعالیٰ ولی اللہ عصماء الحسنہ اسداد نے خود فرمایا اللہ کے لئے ہاں جی ایسے ایسے نام ہیں جو بہت ہی حسن ہے اسماء حسن اچھے اچھے نام سارا اللہ تعالی ہی کے لئے ہاں جی ہم تو صرف نام کے مارے ہیں نا اللہ تعالی صفات جو اس کی صفات حقیقی ہیں اللہ رحمان اپنے نام رکھا ہے تو سچ مچ رحمٰن ہے رحیم نام رکھا ہے تو سچ مجھ رحم کرنے والی ذات ہے ہادی اس کا نام ہے تو سچ مچ بندوں کے ہدایت فرمانے والا ہے رازق اس کا نام ہے تو سچ مجھ دینے والی ذات ہے ہیں اسی طرح تمام صفاتِ لاہی اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکت میں موجود صفات جو ہیں وہ صفات ہیں جو آسما کی صورت میں اللہ نے ظہور فرمایا ہماری معرفت کے لیے اللہ نے اپنے اسماں بتا دیا تو وہ تبار کا بہت بلند اور بعضمت تھے اے اللہ تیرا نام اسم کا و تعلی کا تعالیٰ کا معنی بھی تعلیٰ یعنی تعالیٰ یعلیٰ بلند ہونے کے معنی میں بلند اور بازمت ہونے کے معنی میں جد یا جد بڑے ردبے والا بڑے رتبے والے کے معنی میں جدن بڑے رتبے والے کے معنی میں تو کیا ہوا تعال جدو کا اینا اللہ تیرا رتبہ تیرے شان اور تیرا رتبہ بہت ہی بلند ہے تیرا شان اور بڑا رتبہ جو ہیں تر بہت بلند ہے بہت بازمت ہے تیرے شان اور رتبے کو کائنات کے کوئی موجود نہیں پسند نہ کوئی فشہ نہ کوئی انسان کوئی موجودہ تیرے اس شان اور رطبے کو نہیں پہنچتا تھا اور کسی بھی موجود میں کوئی شان اور رتبہ ہے وہ بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے ہاں جی وہ بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے لہذا وہ تعالی کا کا تلا رتبہ بہت ہی بلند اور بالا ہے ولا الہ اور نہیں ہے کوئی بھی معلّہ نہ جنس کے لیے لا جو ہے یعنی کوئی بھی شے اس کائنات میں نہیں ہے جو اس جو عبادت کے لائق ہو کوئی بھی صلہ ہے کوئی بھی معبود نہیں ہے ہاں جی غیر تیرے پاک ذات کے علاوہ اے اللہ تیرے پاک ذات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی شے عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے جو ہے نا انسان کسی کی کے عبادت عبادت کا ایک اہم وسیع معفوم کیا ہے اس کے اعتعاد اس کی فرما بردار ہونا وہ جو کہے اس کو لبے کہنا تو جو ہے جب آپ کا رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے رب اللہ ہے پالنے والا خالق اللہ ہے ہاں جی اور آپ کی تمام مشکلات مسائل پریشانیاں اسی اللہ سے دور ہوتی ہیں۔ ہاں اسی نے خلا فرمایا ہماری موت اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے ہاں جی جینا مرنا سب اسی کاغذات کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت اسی کاغذات کے ہاتھ میں ہے خوشی اور غم ہمارا اسی کاغذات میں ہے اگر آپ آپ معموں میں آپ کے غم کو وہی اللہ دور کر سکتے ہیں پریشانیوں سے نجات دلانے والا وہی اللہ ہے جب سب کچھ وہی اللہ ہے تو عبادت کسی اور کی ہونا فرمباد کسی اور کی ہونی کتنی بڑی ناانصافی ہے کتنی بڑی ناانصافی ہے ہاں جی جس طرح اردو میں بولتے ہیں نا کھاتا کسی کا ہے گاتا کسی کا ہے یہ تو ہر قوم اور مذہب و ملت میں یہ کام مضموم ہے ہاں جی اس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سختی سے ان کو کی مذمت کیا جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں خواہ کسی انسان کی جیسے انجام ہاں جی خواہ فرشتوں کی خواہ جو ہے ستارغان کی سدہ چاند کی خواہ جو ہے پتھر اور ان چیزوں کی کیونکہ ان کا انسان کی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں ہے ان چیزوں کا ہاں جی کوئی اثر ہی نہیں ہے اگر سورج گرمی دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے رکھا اگر چاند روشنی دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے اس کو حصہ قرار دیا ہے اس طرح کسی بھی شے میں جو بھی کما وہ اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے بزاد کسی شے میں کوئی بھی چیز نہیں جس کا وہ بذات مالک ہو لہٰذا حق کن جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے زندگی اللہ کی طرف سے آپ کو ملا حیات اللہ کی طرف سے آپ کو ملا رزق اللہ کی طرف سے آپ کو, ملا اللہ سے آپ کو مل رہا ہے وہی وہ اللہ آپ کا مالک ہے رازق ہے رب ہے ہاں سب کچھ وہی اللہ ہے آپ کو ہر مشکل سے وہی نکال سکتے ہیں پریشانیوں سے وہی نکال سکتے ہیں خوشیاں وہی دے سکتے ہیں کل جنت کے عظیم نعمتیں وہی دے سکتے ہیں دنیا میں بھی ہر ان کے آرام آسائش وہی ذات دے سکتے ہیں باقی کائنات کی کوئی شے ہاں جی نہ کوئی انسان نہ حقیقی معنی میں آپ کا مشکل آپ کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں آپ کو زندگی موت عزت ذلت دے سکتے ہیں نہ کوئی اور ہے تو پھر یہ تو نا انصافی نہ پھر اطاعت کسی اور کے کی کیا جائے ساری چیزیں اللہ کا استعمال کرے اللہ سے لے لے اللہ ہی سب کچھ آپ کا ہو ہاں جی اور اور پھر اطاعت و بندگی آپ کسی اور کی کرے یہ تو ناانصافی کی انتہا ہے اس اللہ تعالی نے ان تمام اقوام اور مذاہب کی سختی سے مذمت کی اور سب سے زیادہ شرک کو اللہ تعالی نے ناپسند فرمایا کہ ان اللہ لا ان ما دون اللہ یک فرو ایوش ر وہ یک فرو اللہ تعالی جو ہے شرک کو ہرگست نہیں باشے گا کیونکہ شرک میں یہ ہوتے ہیں اللہ کے غیر کے اعت ہوتی ہے اللہ کے غیر کی بندگی ہوتی ہے اللہ کے غیر کی عبادت ہوتی ہے جبکہ اللہ کے غیر خاند میں کچھ بھی ہو کہ نہیں ہی بڑا کیوں نہ ہو ہاں جی جو شداد نمالفرون والا جنہوں نے خدا ہی دعویٰ کیا لیکن اس کے اپنے پاس بھی جو کچھ ہے قدرت ہے زندگی ہے حیات ہے وہ سب اس کا اپنا نہیں ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے تو کائنات میں کون سی چیز, چیز ہے جو جس کا اپنا کچھ ہو ہیں سب سے بڑی چیز کا اپنی ذات اپنے نہیں ہے اس کی اپنی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے موت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا خود کو رزق دینے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر کون سی چیز کا اپنے ہاتھ میں لہٰذا جو ہے انصاف یہی تھا کہ وہ ذات کو پہچانیں اور اس کے احسانات کو پہچانیں اس کے بندوں پر لچو اور کرم اور احسانات کو پہچانیں اور اسی کے سامنے عاجزی کریں اسی کے سامنے سرزریز ہو جائیں اسی کی بندگی کریں اور اس مبارک دعا میں یہی اقرار کریں کہ سبحان کرما ہی کمال خلوص عجیز کے ساتھ یہ میرا اللہ تو میں تو اس کو ہر کن کے اور نقص سے پاک اور منظہ سمجھتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں تیری حمد کرتا ہوں کیونکہ تو ہی ہر کن کے حمد اور تعریف کا لائق ہے وہ تبار قسم کا اے اللہ تیرے نام تیرے آس نام جو بہت ہی بابرکت ہے وہ تعلیٰ جد کا تیرا رسبہ بہت ہی بلند اور بالا ہے ولا الہ غیر کا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ اس میں توحید کا پہلو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے کہ لا الہ غیر اے اللہ غیر معبود اللہ تیر سوا کوئی نہیں یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ تمام انبیاء کو بھیجا کے شرک کی نفع کرنے کے اور اس دعا کے اندر آپ اللہ الہ حفیر کا کہہ کر شرک نف کریں اور اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے اس یہ دعا بہت ہی جامع بہت ہی خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ دعاؤں میں سے اور پیارے نبی نے امت کو حدیے میں دیے ہوئے دعاؤں میں سے کسی کے بنے بنائی دعا نہیں ہے حضین میں پیارے نبی نے ہی امت کو سکھایا ہوا ہے کیونکہ پیارے نبی اللہ کو بہتر پہچانتے ہیں اسی پیارے نبی نے ہمیں یہ دعا دیا ہے تو اس کو کمال خلوص سے پڑھیں عادیدی سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ شاء باقی